الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله تعالى الائے کا حم الوارسون الزین الفردوس ہم فی خالدون صد اللہ عصیم پچھلی نشست کے اختتام پر فلاح کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی میں میں یض کر رہا تھا کہ انسانی شخصیت دو اجزاء سے مرکب ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے مادی ہے ظاہری ہے ایک وجود باطنی ہے مانوی ہے روحانی ہے اس کے لیے قرآن مجید کے تو ویسے بہت سے مقامات ہیں لیکن اس وقت جو خاص طور پر میں نے جس پر فوکس کیا تھا آپ کی توجہ کو وہ سورہ مومنون ہی کی وہ آیات ہیں کہ جو ان گیارہ آیات کے بعد آ رہی ہیں وہاں سے وہ فلاح کا صحیح تصور سامنے آ جائے گا کہ انسان کی تخلیق کا ایک مرحلہ لقت خلق من انسان من سولا دوسرا مرحلہ سم جالنا فتن فی خرارم مکین تیسرا مرحلہ سما خلق نل متفق علاقت اب سما نہیں ہے فا ہے فقلق نل علقت مضغتن فقلق نل مضغتا ایزامن فق پھر ہم نے نطفے سے القا بنایا علقے سے مضغا بنایا مضگا سے ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا ہے یہ تیسرا مرحلہ اب چوتھا مرحلہ آیا سم پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر یہ لفظ انشا سمجھ انشاء ہم کہتے ہیں انشاء پردازی انشاء کہتے ہیں کسی شے کو اٹھانا سورہ واقعہ میں یہ لفظ آیا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بار بار یہاں پہ نوٹ کریں کہ انشاء کے معنی کسی چیز کو ابھارنا اٹھانا انشاء پردازی ہم کیا کہتے ہیں کچھ خیال ہے میرے ذہن میں جسے میں خیال باندھنا اور جس کو آپ کہتے ہیں کمپوز کرنا کمپوزیشن یہ انشاء ہے تو انشاء کے معنی پروان چڑھانا نشتولا نشت ثانیہ نشت اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام ایک پہلی مرتبہ اسلام کا غلبہ ہوا تھا اس کا ابھار اس کی اٹھان تھی اب دوسری مرتبہ پھر اس کا غلبہ ہونا ہے اس کی اٹھان ہونی ہے اس کا پورے عالم کے اوپر نظام قائم ہونا ہے یہ نشت ثانیہ ہے سمبا انشا نہ ہو خلقن آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک دوسری ہی اٹھان پر یہ ہوا چوتھا مرحلہ پانچواں مرحلہ سم ام بعد بادزال قلم پھر اس کے بعد تم پر موت وارد ہو کر رہے گی اس کے بعد آخری مرحلہ سم ام نکم یومل قیامت پھر قیامت کے دن تمہیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے اب یہاں اس وقت اس پورے مقام کی وضاحت مطلوب نہیں ہے میں صرف سمبا انشاء اللہ نہ ہوں خلکن آخر پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں دوسری اٹھان پر اس کی وضاحت کے لیے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور اس کے حوالے سے بھی یہ بات موڑ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر اولن تو ہوگی بال قرآن بالحدیث اس لیے کہ ظاہر بات ہے جن پر وہی نازل ہوئی جو محبت وہی تھے جن کا فرض منصبی قرار دیا گیا منز اللہ کتاب والے تو بین نلندا سے میں نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب جو نازل کی ہے تو صرف آپ کے لیے تو نہیں لوگوں کے لیے تاکہ آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ اسے واضح کریں لوگوں کے لیے اس کے مزمرات کو کھول کھول کر بیان کریں جہاں اجمال ہو اس کی تفصیل کریں جہاں ابہام ہو اس کی وضاحت کریں اور یہ میں سورہ قیامہ میں بھی, بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور کو روکا گیا لات تو حرک رک بہ ہی لسان اک نتا د بھی انینا جمع ہوا قرآن اور یہ بیان جو ہے قرآن کا یہ خود قرآن سے بھی ہوا سنت سے بھی ہوا حدیث سے بھی ہوا تو اس دن میں یہ حدیث نوٹ کیجئے اور یہ حدیث جو ہے متفقن علیہ ہے اپنے صنعت کے اعتبار سے جو بلند ترین سطح ہو سکتی ہے حدیث نبی کی وہ ہے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی راوی اس کے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی وہ جو کبار صحابہ میں سے فوکہائے صحابہ میں سے یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے سینئر صحابہ ابتدا میں صابق البمنون میں شامل ہیں پھر یہ فقہائے صحابہ وہ صحابہ کے جن کو خاص طور پر تفق فی فدین اور خاص طور پر احکام فقہ کے ساتھ خصوصی مناسبت تھی ان میں سے یہ بھی ہے چناتے فقہ حنفی جو ہے وہ اصل میں فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دو واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شامل ہیں تو خنفی حنفی در حقیقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقہ ہے جسے ہم اہل ظاہر کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں ان کے پاس زیادہ علم عبداللہ ابن عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہ مختلف ہیں مختلف جو ہے ایک ہی جو ہے مختلف شاخوں کے اندر وہ علم پھٹا ہے مختلف شخصیات اس کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہوئی بہرحال یہ ایک بار سبھی تذکرہ بات تھی ان ابی عبد الرحمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن قال حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوسادق المسوق حضرت عبداللہ اللہ ابن مسود فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہم سے بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہاں خاص طور پر ایک بات کہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ہو سادق یہ جن کا قول میں تمہیں سنانے چلا ہوں وہ ہیں وہ جو اسادق ہیں سچے ہیں اور مسدوق ہیں جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی اور تمام انسانوں نے دی تو وہ سادت کیونکہ بات بڑی باریک تھی جو آ رہی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آج بھی وہ کیتھل مور نے بھی مانا ہے جو کینیڈا کے اندر سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے امبریولوجی کا علم الجنین کا کہ واقعہ یہ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا وجود تک نہیں تھا جبکہ کوئی ڈسیکشنز نہیں تھے ابھی کہیں یہ چیر پھاڑ کا سلسلہ نہیں ہوا تھا قرآن مجید نے یہ حقائق کیسے بیان کر دیا اسی پر تو سب سے زیادہ جو ہے حیرت ہوئی تھی مورس مکائی کو جس پر وہ ایماندار خاص طور پر انبریالوجی اس اعتبار سے کیونکہ یہ بات جس وقت حضرت عبداللہ ابن نے مسعود بیان فرما رہے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں وہ تو کچھ غیبی حقیقتیں ہیں جن کو سا یہاں سامنے لایا جا رہا ہے لہذا یہاں خصوصا فرمایا وہ ہوا صادق المصدوق جن کا قول میں تمہیں سنانے چلاؤں نوٹ کر لو وہ صادق ہے مصدوق اس صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے کالا انہوں نے فرمایا ان نہ تک ام یجما و خلقہ فی بتنے ام ہی تم میں سے ہر شخص کی جو خلقت ہے تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں اس طرح جمع ہوتی ہے اس طرح تدریجاً آگے بڑھتی ہے اربعین یومن نطفتن چالیس دن تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتی سما یقون و القطن مس لزالک پھر وہ علقہ ہوتی ہے وہ بھی اتنے ہی ر کے لیے یعنی چالیس دن کا معاملہ جو ہے وہ علقہ کا ہے سم یقین مزغتن مسل ظالک پھر وہ مذخا کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ بھی وہ چالیس دن تک مسل ذالک چالیس, چالیس جمع چالیس جمع چالیس ایک سو بیس دن یہ چار مہینے کا معاملہ ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا گیا اب نوٹ کیجیے قرآن کی آیت سما جالنا ہو نتفتن خرار امت یہ سم خلق نتفتہ یہ وہ مراحل ہے کہ جن کو حضور نے یہاں بیان کیا سم سلو الہل ملک پھر یہ ایک سو بیس دن کے بعد اگرچہ اس کی ایک تعبیر اور بھی کی گئی ہے میں اس تفصیل میں سب نہیں جاؤں گا لیکن اجماع تقریباً جو شارحین حدیث ہیں ان کا اجماع اسی پر ہے کہ یہ ایک سو بیس دن ہے چالیس جمع چالیس جمع چالیس سمسلو الہل ملک کو فیم فوقفیل روا پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتے کو اور وہ اس میں روح تھتا ہے یہ ہے اصل میں سم مان شاہ ہو خلکن یہ ایک اور ہی اٹھان ہے اب ایک نئی شخصیت وجود میں آئی ہے اب یہ محد حیوان نہیں رہا اس میں جو اکثر مغالطہ ہوا لوگوں کو اور جن لوگوں کو مغالطہ ہوا وہ قابل معافی ہے اس لیے کہ یہ ہم جو بوٹنیز، زوالوجی بایولوجی پھر مائکروسکوپس اور اس کے اندر ایک سیل اور ایک لیونگ جو یونٹ ہے وہ سیل ہے وہ ایسا سیل ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ اس آنکھ سے تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا وہ تو مائکروسکوپ سے کہیں دیکھا جا سکتا ہے تو اور اس کے اندر جان موجود ہوتی ہے ابیبا یونیسیلر اینیمل ہے اینیمل پورا ایک سیل پر مشتمل اور آج تو وہ ان سیلوں سے بھی نیچے گزر گئی بات یہ وائرس جو ہے یہ تو ان بیکٹیریا سے اور ان یونیسیلر آرگنیزم سے بھی کہیں نیچے کی شہر اور اسی نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے چاہے ایڈ ہے تو وہ بھی اسی سے آ رہی ہے اور یہ انفلوئنزا ہے تو اسی سے آ رہا ہے اور آج کل بہت ہی سخت قسم کے جو گیسٹرو اینڈس ہے وہ وائرس سے آ رہا ہے آج تو یہ ہے کہ پہلے جیسے ہو گیا تھا کہ جو مرض تشخیص نہ ہو الرجی کا ٹھپا لگا دیجئے اور دوسرا یہ کہ اب اور مل گیا ہے کہ جس کی آپ تشخیص نہ کر سکے وائرس کے لیے چھٹی ہوئی جیسے کبھی پی یو او ہوتا تھا پائریکسی آف ان نون اویجن وہ آج وائرس ہے تو آج کے زمانے کی بات اور ہے اس وقت کی بات کیجیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایک سو بیس دن کے بعد جان ڈالی جاتی ہے بس یہی سب سے بڑی غلطی ہے جان تو جو اسپرمیٹوز ہے وہ جو ایک سیل آتا ہے مرد کی طرف سے وہ بھی جاندار ہے بڑا متحرک مائیکروسکوپ میں کبھی آپ نے دیکھا ہو جو اس میں تڑپ ہوتی ہے اور جو اس میں حرکت ہوتی ہے وہ تو جاندار ہے اسی طرح ماں کی طرف سے جو بیزا آیا ہے جو اوم آیا ہے وہ بھی لیونگ سیل ہے جان ڈالنے کا کوئی سوال نہیں ہے دونوں مل کر رائے گوٹ بنا ہے وہ تو بہت ہی زندہ شہ ہے تو جان ڈالنا نہیں روح ڈالنا یہ جان اور روح میں جو ہم آج تک کرتے رہے ہیں مغالطہ ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے دین کی بہت سی حقیقتیں جو ہے وہ پردے میں رہ گئی ہمارا ایک مکمل وجود روحانی وجود ہے یہ روحانی وجود وہ ہے کہ جو عہد الس جس سے لیا گیا تھا الس تو میں ربے کو بلا الرواہ ہو جنوبم لشکروں کی شکل میں تھے حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا میں نسل آدم میں پیدا ہوگا سب کی ارواح موجود تھے اور سب سے اللہ نے عہد لیا تھا السط و بے بلا جسم کسی کا نہیں تھا سب ارواہ تھے لیکن ارواح معیم تھی مشخص تھی یہ روحے محمدی ہے یہ روح ابراہیم ہے یہ روح آدم ہے یہ روح موسا ہے یہ روح ہے ابو جہل کی اور یہ روح فلاں کی سب کے سب موجود تھے تمام انسان اپنے جو بھی بہل امتیازات جو ان کی خصائص ہیں ان کے ساتھ موجود تھے ارواہ موجود اس کے بعد وہ کول سٹوریج میں ڈال دی گئی کہیں کوئی کول سٹوریج ہے اللہ کا بہت بڑا وہ ارواح جو ہے سلا دی گئی یہ پہلی موت کا مرحلہ ہے جو ہم پر پہلے ہی آ چکا ہے اس دنیا میں آنے سے قبل اس کے بعد اب جب یہ تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا مادی تخلیق کا یہ تناسل جو ہو رہا ہے یہ مرد کا نطفہ اور عورت اور کا بیضہ اور ان دونوں سے مل کر لطفت شاجن نبتلی فجالہ بصیرہ ملا جلا نطفہ، مخلوط مطفا پھر اس سے القا اور مضغا اور پھر اس سے ہڈیاں اور اس کا گوشت بنا یہ جو ایک فزیکل جو ایوولوشن ہو رہا ہے جو کریشن ہو رہی ہے رحم مادر میں اب ایک مرحلہ آیا ہے جبکہ لا کر اس روح کو اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا اس سے پہلے پہلے یہ صرف ایک حیوان تھا ابھی انسان نہیں تھا اب وہ انسان بن گیا ہے اب اس کے دونوں وجود مل گئے ہیں وجود حیوانی اور وجود روحانی تو اصل میں یہ جس کو مانوی ہم کہتے ہیں وجود اور جس کے لیے علامہ اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا خودی انا میں میں در حقیقت یہ مادوی وجود نہیں ہے میرا میں تو وہ اصل مانوی حقیقت ہے جو اس مادوی وجود کے اندر پوشیدہ ہے وہ میں ہے یہ خودی ہے اس خودی کی تعمیر کرنی ہے تعمیر سے مراد کیا ہے یہ جو میری اصل شخصیت ہے یہ لپیٹ دی گئی ہے غلافوں کے اندر اور میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں آج تو جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں وہ پورے کوٹیشن دینا چاہتا ہوں اپنیشد کا جملہ ہے یہ بہت خوبصورت جملہ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیپس وچ انکم پاس ریئل سیلف انسان کی یہ جہالت ہے لالمی ہے کہ وہ اپنی اصل مانوی شخصیت کے گرد جو گلاف لپٹے ہوئے ہیں ان گلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں حالانکہ وہ حقیقت میں وہ تو وہ ہے جو اندر لپٹی ہوئی شہر ہے وہ لپٹی ہوئی ہے وہ تو مانوی وجود ہے وہ خود ہی تو نظر نہیں آتی وہ اناج کس بلا کا نام ہے ہم نہیں جانتے جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ تو میں تو کچھ اور شہ ہوں نا اس ہاتھ سے علاوہ میرا ہاتھ ہے یہ پوزیسو موڈ ہے اس کا پروناؤن کا میرا مائی مائی میں پوزیسو موڈ ہے میرا ہاتھ میری آنکھیں میری زبان میرے کان میرے پاؤں میرا یہ میرا وہ میرا جسم میرا وجود تو میں کون ہوں یہ میں کوئی اور شہ ہے سمان شاہ نا ہو خل آخر پھر ہم نے اٹھایا ہے اسے ایک اور ہی تخلیق پر ایک اور ہی وجود عطا کیا ہے وہ وجود جو ہے وہ ہے روحانی وجود اب یہ جو ہے مین انز ریئل ہوتا کیا ہے اپنی اس جہالت میں انسان اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے اپنے مادوی وجود سے تعبیر کر بیٹھتا ہے ساری توجہ اسی پر ہو رہی ہے اسے خوب اچھے سے اچھے صابن سے خوشبودار صابن سے دوئے گا اس میں ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے بے چین ہو جائے گا اس کے پاس اس کے پاس مالج کے پاس ڈاکٹر کے پاس اس وجود کو ذرا بھوک لگ جائے گی اس کے لیے کوشاں ہو جائے گا اس مانوی وجود کی توجہ ہی نہیں وہ بیمار ہو رہا ہو وہ لاغر ہو رہا ہو وہ ضعیف ہو گیا ہو وہ کمزور ہو گیا ہو اسے بھوک ستا رہی ہے اسے پیاس لگی ہوئی ہے اسے جانتا ہی ہے یہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے پلا تک لذین اللہ کا ہم الفاص ہوں ان لوگوں کے مان نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی ہے فاسق جب اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو گئے اور سارا مادری وجود ہی کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے میں لگ گئے تو فاسق اور فاجری بنیں گے اور کیا بنیں گے اس مانوی حقیقت کی طرف تو توجہ ہے ہی نہیں اس کو غذا پہنچانے کا تو احساس ہی نہیں اس کے تغذیہ اور تقویت کے لیے تو کوئی فکر ہے ہی نہیں لہذا ہوگا کیا پھر فاسق اور فاجر ہو گئے الاحمل الفاسقون وہی فاسق ہیں جو اپنے آپ کو بھول گئے ہیں یہ اپنے آپ کو بھول جانا دیکھیے کس قدر یہی وجہ ہے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے اپنشد خاص طور پر سوہف ابراہیم کی تحریف شدہ کتابیں اپنشد جو ہے یہ ہندوؤں کی اولڈیسٹ بکس ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کب لکھے گئے برہما کا تصور جو ہے میرے نزدیک ہندوؤں میں لفظ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسائی ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا دیا انہوں نے حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا برہما برہمن خدا والا ربانی ربانیون یون کسے کہتے ہیں رب والے ربانی براہمن برہما براہمن یہ الفاظ کہاں سے آ گئے لیکن یہ کہ بار یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ قرآن مجید میں چونکہ اس کا سراحت سے ذکر نہیں کسی حدیث مرفوع میں اس کا تذکرہ نہیں قیاس ہے گمان ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ آسمانی جو اصل تعلیمات ہیں ان کی جھلک موجود ہے گیتا میں کہیں تناسخ کا تصور موجود نہیں ہے گیتا کے اندر عالم آخرات جنت اور دو تخت کا تصور موجود ہے آخرت کا اس کا تناسک کا ذکر نہیں ہے تناسخ فلسفیانہ تصور ہے ہندوؤں کا لیکن گیتا کو آپ پڑ جائیے اس میں تو سو اور نرگ نرگ کہتے ہیں جہنم کو اور سورگ ہے سوگی کہتے ہیں نا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں مرحوم جو رحمت خداوندی میں پہنچ گئے وہ سورگ میں پہنچ گئے سورگ ان کے ہاں جنت ہے اور نرگ ان کے ہاں آگ والی جگہ ہے جہنم وہی تصورات ہیں تو اصل میں تو مشکات نبوت ہی کے یہ انوار ہیں جو مختلف جگہوں پر گئے ہیں البتہ لپٹ گئے ہیں وہ بہت سا خیر بہت سے شر کے اندر لپٹ گیا ہے غلط نظریات شامل ہو گئے ہیں تحریفات ہو گئی ہیں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے یحرفون الکلم المواز ہی ایک شے کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہے محفوظ کلام آخری ہدایت اللہ کی جو تا قیام قیامت جس کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ قرآن مجید ہے صرف لیکن یہ تو صرف ایک ہی کتاب تو نہیں ہے اللہ کی یہ تو سیریز آف ڈیوائن بکس جو آسمانی کتابوں کی سیریز ہے اس کا آخری اور کمپلیٹ ایڈیشن ہے بہرحال یہ میرا تصور ہے اسی لیے میں نے اوپنشد کا یہ جملہ آپ کو اس اہتمام سے سنایا ہے اور اس وقت توجہ کیجئے قرآن کی آیت ولا تک لذین نس اللہ فانساہ دیکھو ان لوگوں کے معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اپنے آپ سے غافل کون ہے اپنے پیٹ سے کوئی غافل نہیں اپنی شہوت سے کوئی غافل نہیں اپنے آرام سے کوئی غافل نہیں اپنے جسمانی صحت سے کوئی غافل نہیں اب ٹھیک ہے جس کے پاس وسائل جتنے ہیں اتنا ہی بھاگ دوڑ وہ کر لے گا علاج کروائے گا ٹونا ٹوٹ کا کروائے گا کچھ اور کروائے گا حکیم کے پاس جائے گا ہومیوپیتھی کروائے گا یا پھر جائے گا کہیں باہر اور امریکہ میں یا انگلینڈ میں بائی پاس کرا کے آئے گا وہ تو ہے اپنی اپنی جو صلاحیت اور رشتے ہے لیکن کون شخص ہے جو اپنے اس وجود سے غافل ہے اس وجود سے تو سب کے سب جو ہے پورے طور پر آگاہ ہے پوری اس کی توجہ جو ہے اس کی طرف ہم نے مبذول کی ہوئی تو یہ جو فرمایا فانساہ منفوس ہوں بلا دیتا ہے اللہ انہیں غافل کر دیتا ہے اللہ انہیں اپنے آپ سے اپنے آپ سے مراد وہ روحانی وجود اور یہی روحانی وجود ہے جس کی بنا پر انسان مسجود ملائق ہوا دو مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی نوٹ کر لیجئے آج جو میں نے بیان کیا اہم مضامین دو جگہ ضرور آئیں گے سورہ ہجر میں سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل فیضا سوئے تو ہوا نفق تو جب میں اس انسان کی تخلیق مکمل کر دوں اس کی نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سج میں گے ملائک انسان کا روحانی وجود ہے حیوانی وجود کیا ہے کچھ بھی نہیں بڑا گھٹیا بڑا کمزور اس کی کیا حیثیت ہے اصل حیثیت جو ہے ولکت نہ بنی آدم و حمل نام فل مرنے وال جو مسجود بلائک ہے وہ تو اس کا روحانی وجود ہے. اب یوں سمجھیے کہ اصل فلاح کیا ہے اندر یہ وجود چھپا ہوا ہے مانوی ہے باطنی ہے روحانی ہے اوپر خال ہے ہمارا جسم پہلا خال ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے دوسرا خال کیا ہے یہ میں نے لباس اپنے جسم کے اوپر پہنا ہوا یہ دوسرا خال ہے میں جب اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کا ساز و سامان وہ کسی کا محل کسی کی کٹیا یہ تیسرا خال ہے اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ گئے نا ہمارے پاس بترک تم نا خول ناکم چھوڑ آئے نا وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا وہ سارے خول چھوڑ آئے آ گئے نا ہمارے پاس تنہا یہ محل بھی یہی رہ جائیں گے گدیلے بھی یہی رہ جائیں گے بڑے قیمتی پردے جو ٹگے ہوئے ہیں آپ کی کھڑکیوں پر وہ بھی یہی رہ جائیں گے سب خول یہ سب خول ہیں تمہاری اصل قیمتی سے تو وہ تمہارا روحانی وجود ہے جو تمہارے اندر تھا یہ تھی ہماری امانت اردن المانت عال سماوات وردال فابین یا ملنا وا شف امنہا وا وہ تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ در حقیقت اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر اس میں سے اس روحانی وجود کو برامد کرنا اور اس کو نشو و نما دینا یہ فلاح ہے فلاح کے لفظی مفہوم کے ساتھ اس کی اس مانوی حقیقت کو سمجھ گیا جیسے آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو دو پتیاں برامد ہوتی ہیں رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے تو سپیدہ شہر نمودار ہوتا فالق السباح و فالک الحب ون نواح کو دانوں کو پھاڑنے والا اور رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سپیدہ شہر کو نمودار کرنے والا اللہ ہے انسان اپنے اس حیبانی وجود کو پھاڑے اور اس میں سے اپنے اس روحانی وجود کو برامد کرے اور نشو و نما دے اب اس کو ترقی دے یہ ترقی جو ہے یہ ہدر حقیقت فلاح کا عمل اس کو تعبیر کیا ہے ہمارے شعرا نے پختہ کرنا سیرت کو پختہ کرنا اس لیے کہ میں ابھی دوسرا حوالہ دے دوں گا جب ہم ترجمہ کریں گے کہ یہ فلاح کا تصور جو آیا ہے سورہ مومنور کی پہلی آیت میں سورہ مارچ کی تین آیات میں اس کی وضاحت آئی ہے وہ سامنے آ جائے گی بعد میں اس وقت نوٹ کیجئے علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے یاد کر لیجئے لکھ لیجئے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو یہ خام ہے وجود ہمارا اگرچہ اس کے اندر پوٹینشلی وہ وجود موجود ہے جسے اگر پختہ کر لیں تیار کر لیں تعمیر خودی تعمیر ذات تعمیر سیرت تو پھر شمشیر بے زنہار ہے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو پختہ ہو جائے تو